پہنچتا تو جب ہے جب کسی شہر کامل کے ہاتھوں پامال ہو جائے مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ پہلے شبلی منزل میں آپ پہلے بھی واقعہ سنایا تھا شبلی منزل اعظم گڑھ میں ایک شبلی منزل تھی جہاں پر یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ مولانا مسعود علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ یہ مولانا سید سلیمان ندوی رحمت اللہ علیہ تو علم کے پہاڑ کہلاتے تھے اور اتنے بڑے محقق بھی تھے اور عربی زبان کے ایسے ماہر تھے کہ شرق و غرب میں ان کا غلغلہ تھا ان کے علوم خوب خوب تھے تو شرق اوسط میں ان کا خاص کیونکہ عرب ممالک ہیں وہاں انہی کی تفاسر اور انہیں کی باتیں سنی اور پڑھی جاتی تھیں لیکن ایک دفعہ مولانا ظفر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت مولانا شاہ شف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے بھانجے تھے انہوں نے ان کو خط لکھا اور خط میں پھر ایک شعر لکھ دیا وہ شعر کیا تھا کال راہ بغذار مرد حال شو پیشے مرد کاملے پامال شو کہ ابھی اپنے قیل و کال کو چھوڑو صاحب حال بنو کال راہ اپنے کال کو چھوڑو اور صاحب حال بنو یعنی علم تو بہت ہے لیکن وہ علمی کیا جو عمل کا باعث نہ بنے عملی نصیب نہیں تو علم تو کام نہیں آئے گا قیامت کے دن علم تو اس لیے حاصل کیا جاتا ہے کہ اس پر عمل کی توفیق ہو جائے کام تو عمل سے بنے گا تو وہ علمی کیا جو خدا تک نہ پہنچائے عمل نہ ہو نصیب تو فرمایا کہ قال را بغذار مرد حال شو آئیے امانت صاحب السلام علیکم تو ماشاء اللہ یہ تو بہت خوشی کی بات ہے ان کے چہرے پہ نور آ گیا ماشاء اللہ یہ تو مجھے بہت بہت خوشی ہوئی ماشاء میں تو ان, ان کو امانت صاحب سمجھا ہوں جو وہ چہرہ اتنا ملتا جلتا ہے تو بہت اچھا ہو گیا ملے گئے یاد نہیں رہا یہ تو آتے ہیں روزانہ لیکن ماشاء اللہ ان کے چہرے پہ جو نور آ گیا تو میں چکرا گیا اس سے <laughs> ماشاء اللہ اللہ تعالیٰ اس کا چاہت ہتا سکتا ہے تو انہوں نے لکھا کہ کال رابزار مرد ہال شو کہ کسی مرد حال صاحب حال کے اپنے کال کو چھوڑو اور پیش مرد کاملے کامال شو صاحب حال بنو اور صاحب ہال بننے کا کیا طریقہ ہے یعنی آپ کا کال آپ کا حال بن جائے کال حال بن جائے تو بس اور کیسے حاصل ہوگا فرمایا پیش مرد کاملے کامال شو کہ کسی مرد کامل کے ہاتھوں جو ہے پامال کر دو اپنے آپ پامال کے حضرت معنی بتلاتے تھے حضرت پولپوری رحمۃ اللہ علیہ ہمارے حضرت والا کے شہر حضرت شاہ عبد الغنی صاحب پولپوری رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت خانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلاف میں سے تھے بڑے پائے کے عالم تھے اور ایسی عاشقانہ عبادت کرتے تھے حضرت نے فرمایا کہ جنگل میں حضرت کا گھر تھا اور صبح تین بجے حضرت اٹھ جایا کرتے تھے اور پھر جو حضرت کے ذکر اور اذکار اور تلاوت اور راہ آو نالے اور تہجد گزاری اور اشراف تک اور اشراف کے بعد پانچ پانچ پارے تلاوت کرنا اور فرماتے تھے کہ جب اللہ کہتے تھے تو مسجد دہل جاتی تھی مسجد دہل جاتی تھی اس جیسے فرماتے تھے کہ اللہ ایسے نکلتا تھا حضرت کے سینہ مبارک سے جیسے یہ بھاپ کا انجن ہوتا تھا نا پہلے ریل کا تو وہ جب اسٹیم اس میں زیادہ ہو جاتی ہے تو ڈرائیور اس کی ڈکن کو کھولتا ہے یا آٹومیٹک اس میں وال لگا ہوتا ہے یا ڈکن کو کھولتا ہے تاکہ جو اضافی اسٹیم ہے وہ نکل جائے ورنہ اس کا بوائلر پھٹ جاتا ہے تو ایسے فرماتے تھے اللہ سے نعرہ لگاتے تھے جیسے اگر یہ نعرہ نہیں لگائیں گے تو سینا پھٹ جائے ایسی آشتانہ عبادت فرماتے تھے تو انہوں نے اس کی معنی بتلائے پا مال کے معنی کیا ہے پامانی پیر اور مال مالیدن سے ہے مالیدہ یعنی جیسے مالیدہ بنایا جاتا ہے نا بالکل پیس کے یعنی اپنی رائے کو بالکل فنا کر دے شیخ کامل کے سامنے اپنی رائے کو فنا کر دے جیسے ایک بزرگ تھے انہوں نے ایک عالم نے ان سے بیت کی درخواست کی اور اصلاح کی درخواست کی وہ بڑے عالم تھے اور فتوا اور فتوا کا کام بھی تھا بہت درس و تدریس تھی تو ان بزرگ نے فرمایا کہ بھائی ایک شرط ہے کہ آپ ایک سال تک نہ فتوا دیں گے نہ کہیں بیان کریں گے اور نہ ہی کوئی درس و تدریف کا کام کریں گے انہوں نے مخلص تھے انہوں نے قبول کر لیا لیکن اس وقت کے جو علماء نہیں جانتے تھے ان بزرگ کو تو انہوں نے ان پہ کفر کا فتویٰ لگا دیا کہ یہ ایک ایسا شیخ ہے جو دین کے کام سے روک رہا ہے دین مگر ان کی نظر تو صرف یہیں تک گئی کہ دین کے کام سے روک رہا ہے لیکن جو شخصی فردی اپنے فرد کی اصلاح ہے اس پہ نظر نہیں گئی اس کی مثال ایسے ہے کہ جیسے ایک سرجن ہے وہ پتھری نکالتا ہے مریضوں کی سمجھ لیجئے کہ روزانہ دس آپریشن کرتا ہے دس مریض صحت یاب ہوتے ہیں دس مریضوں کی پتھری روزانہ نکالتا ہے لیکن اگر خود اس کے پتھری ہو جائے تو پھر کیا ہوگا پھر کیا وہ خود اپنی پتھری نکال سکتا ہے خود ہی سٹریچر پہ لیٹ جائے گا خود ہی اپنا پیٹ پھاڑے گا اور پتھری نکال دے گا نہیں اس کو کسی اور سرجن کی ضرورت پڑے گی تو بھائی ہمارے اندر جو تکبر کی عجب کی پتھریاں ہیں اور حسب کی پتھریاں ہیں غیبت کی بیماری کی پتھریاں ہیں اور بدگمانی کی پتھریاں ہیں اور کینہ کی پتھریاں ہیں یہ سب باطنی امراض ہیں جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا وہ ضرور غاہر السمی و باطنا ظاہری گناہ بھی چھوڑ دو اور باطنی گناہ بھی چھوڑ دو تو جتنا ظاہر ضروری ہے اس سے بھی زیادہ باطن ضروری ہے باطن پاک ہوگا تو فرمایا کہ لوٹے کے اندر اگر صاف شفاف پانی ہوگا تو اس کی ٹونٹی سے صاف شفاف پانی آئے گا اور اگر اس کے اندر گندگی ہوگی تو ٹونٹی سے گندگی برامد ہوگی تو دل اگر پاک نہ ہوگا تو کیا بنے گا تو غرض یہ کہ انہوں نے ان پہ پابندی لگا دی اور اس وقت کے لوگوں نے شور مچایا کہ یہ تو کافر ہے کہ دین کے کام سے روکتا ہے یہ کیا بات ہے لیکن ایک سال تک ان پہ جو پابندی رہی اور شیخ نے جو ان کے تکبر کا عجب کا خود پسندی کا اور دوسرے رضائل کا خاتمہ کر دیا کبھی کہیں ڈانٹ ڈپٹ سے کہیں محبت سے کہیں اور دوسری تدابیر سے ان رضائل کا خاتمہ ہو گیا دل پاک و صاف ہو گیا اور حامل درد دل ہو گیا دل پاک صاف ہو گیا حاملے درد دل ہو گیا تو اب جو انہوں نے ایک بیان کیا تو مجلس کے جتنے حاضرین تھے سب ایک ہی بیان کے اندر صاحب نسبت ہو گئے تو اس کو فرمایا کہ دیکھو اگر وہ اپنے اپنے نفس کو نہ مٹاتے اگر مگر لگاتے حضرت کا اگر مگر پہ عجیب شیر حضرت کا یاد آ گیا اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل اگر تو چاہتا ہے ان کی منزل نکل خوفے اگر خوفے مگر سے نکل خوفے اگر خوفے مگر سے یہ اگر اور مگر بڑی خطرناک چیزیں ہیں اگر اور مگر لگانے والا کبھی اللہ کا راستہ طے نہیں کر سکتا بھائی سب سے اول کام یہ ہے کہ جو جس شہر سے رابطہ کرنا چاہتے ہو اس کی خوب اچھی طرح چھانبین کر لو کہ بھئی یہ متبع سنت متبع شریعت ہے مخلط ہے نذرانے حلوے مانڈے کا پیر تو نہیں ہے اور کسی بزرگ کا اجازت یافتہ ہو دوسرے یہ کہ علماء کا اس سے حسن زن ہو علماء اس سے حسن زن رکھتے ہوں یا کم از کم سوئے زن نہ رکھتے ہوں ہیں تو پہلے تو خوب اچھی طرح تحقیق چھان کر لو کہ ہم جس, جس کو اپنا مسلح بنا رہے ہیں یا پیر بنا رہے ہیں یا مشیر بنا رہے ہیں چلو بھائی حضرت فرماتے تھے کہ اگر آپ کو پیر بنانے میں شرم آتی ہے کہ ہم بھائی اتنے بڑے عالم ہیں اور کیا کسی غیر عالم دیکھو حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کوئی بڑے عالم نہیں تھے کافیہ پڑے ہوئے تھے لیکن بیت کون کون ہوا حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ ہے اس وقت کے شیخ الاسلام تھے مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ حضرت مولانا خطب عالم حضرت مولانا گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ اور مجدد زمانہ حضرت مولانا شاہ اشیف علی صاحب تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اور اس کے علاوہ کتنے بڑے بڑے بیت ہوئے اور فرم کیا فرماتے تھے کہ ہم تو حضرت حاجی صاحب کے علوم ہی کی وجہ سے ان سے بیت ہوئے حاجی صاحب حالانکہ اطلاعی عالم نہیں تھے لیکن اتنے بڑے بڑے علم کے باہر کیا فرما رہے ہیں کہ ہم ان سے ان کے علوم ہی کی وجہ سے بیت ہوئے اب کسی موترز تو ہر جگہ ہوتے ہیں حاصرین بھی ہوتے ہیں اور نالائق لوگ بھی ہوتے ہیں بیوقوب ہوتے ہیں وہ کیا ان کسی نے حضرت حاجی صاحب سے عرض کیا کہ حضرت یہ ماماری بات یہ سمجھ میں نہیں آئی مجھے سخت تعجب ہے بدتمیز آدمی تھا اس نے کہا کہ مجھے سخت تعجب ہے اور مجھے تو بہت صدمہ ہوتا ہے کہ اتنے بڑے بڑے آپ کے پاس کیا چیز ہے جو اتنے بڑے بڑے علم کے پہاڑ آپ سے آ کے بیٹھو گئے مجھے تو آپ نے کچھ دکھائی نہیں دیتا لیکن حضرت حاجی صاحب کی فنایت دیکھو ہمارے بزرگوں کا کمال دیکھو یہ ذرا ناراض نہیں ہوئے فرمایا کہ ہاں بھائی جتنا تعجب تم کو ہے اس سے زیادہ تعجب مجھے کہ میرے اندر کیا بات ہے آخر اتنے بڑے بڑے علما کیوں مجھ سے بیس ہو رہے ہیں مجھے تم سے زیادہ تعجب ہے یہ یہ فنائیت ہونی چاہیے تو غرض یہ کہ حضرت مولانا ظفر احمد عثمانی نے جب ان کو خط لکھا مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کو ہاں یہ تینوں حضرات کا ایک کال بھی ہے جو سنانا چاہتا تھا کہ فرمایا کہ ہم نے جن مٹھائیوں کی فہرست کتابوں میں پڑھی تھی ہم وہ مٹھائیاں کھانے حاجی صاحب کے پاس گئے تھے بتائیے کہ مٹھائیوں کی فہرست ضروری ہے یا مٹھائی زیادہ زیادہ اہم اور قیمتی ہے مٹھائیوں کی فہرست آپ نے پڑھ لیكن چكھی تو چكھی تو آئی نہیں تو پھر مٹا, پھر کیا كمال ہے تو فرمایا کہ ہم نے, ہم نے جو مٹھائیوں كے نام مٹھائیوں کی فہرست پڑھی تھی وہ مٹھائیاں كھانے معذرت حاجی صاحب کے پاس گئے یعنی ہمارا قال ہمارا حال بن گیا اللہ کو درد محبت سے پکارنے لگے اللہ کو درد سے یاد کرنے لگے اللہ کو محبت سے یاد کرنے لگے تو جب یہ شعر لکھ کے بھیجا تو مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ جو علم کے پہاڑ تھے اور شرق اوسط میں ان کا غلغلہ تھا اور عربی زبان کے ماہر تھے ان کے دل پر ایک چوٹ لگ گئی اور ارادہ کر لیا تھانہ بھون جانے کا وہ ایک شعر یاد آ گیا, پنجابی کا ہے کوئی صاحب پڑھتے تھے کہ نیڑے رہندے ترسی دن دور سے آئے دھروین دن نیڑے مانے یعنی قریب رہنے والے محروم رہ گئے ترستے ہی رہ گئے اور دور سے آنے والے لوٹ کے لے گئے تھانہ بھون کا جو علاقہ تھا وہاں کے قریب والوں نے اللہ ماشاء اللہ کسی نے نظر تھانوی سے بیٹھ کیا یا فیض اٹھایا ہے لیکن سارے کے سارے زیادہ تر جو ہے محتردین تھے کہ یہاں بڑینیا کے پاس کیا رکھا ہے جو لوگ دور دور سے آتے ہیں کلکتہ سے بمبئی سے بیرون ملک سے لوگ چلے آ رہے ہیں تھانہ بھون یہاں اتنی سی خانقاہ ہے خانقاہ بھی چھوٹی سی تھانہ بھون کی خانقاہ چھوٹی سی خانقاہ بھائی یہ بڑے میاں کے پاس رکھا کیا ہے یہ دو لوگ دور دور سے آتے ہیں تو غرض یہ کہ ان دل پہ چوٹ لگ گئی اور ایک دن ارادہ کیا اور حالانکہ یہ وہی مولانا سید سلیمان ندوی تھے جو شبلی منزل میں اور مولانا سعید سید مسعود علی ندوی یہ دونوں حضرات یہ جو سید مسعود علی ندوی تھے حضرت فرماتے تھے کہ ان کے اسسٹنٹ کی طرح تھے نائب کی طرح اور دیگر لوگ جو ہیں وہاں تھانہ بھون کا مذاق اڑایا جاتا تھا کہ یہ کیا ایک ہے خانقاہ علوم تو ہمارے پاس ہیں ہمارے پاس بڑی بڑی کتابیں ہیں ہمارے پاس بڑے بڑے علوم ہیں یہاں کیا رکھا ہے تھانہ بھون میں تو غرض یہ کہ ایک دن پہنچ گئے تھانہ بھون مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ تو جب یہ اسٹیشن سے اترے تو سامنے کیا دیکھتے ہیں مولانا مسعود علی ندوی بھی موجود ہیں تو ارے بھائی آپ کہاں انہوں نے کہا بھائی آپ کہاں انہوں نے کہا ہم تو وہاں دونوں چھپ کے جا رہے تھے ایک دوسرے سے لیکن وہاں پہنچے تو آمنا سامنا ہو گیا اور فرمایا کہ آپ کہاں انہوں نے کہا میں دیکھنے کے لیے آیا تھا کہ تھانہ بھون میں کیا ہوتا ہے خیر دونوں حضرات چلے اور جب پہنچے وہاں تو حضرت حکیم علومت رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس ہو رہی تھی تو جب ایک ہی پہلی مجلس سنی تو رونے لگے مولانا سید سلیمان ندوی رحمتہ اللہ علیہ رونے لگے اور شیر کہے دو کہا کہ جانے کس انداز سے تقریر کی جانے کس انداز سے تقریر کی پھر نہ پیدا شبح باطل ہوا اور اس طرح پایا مزہ قرآن میں جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا اور پھر فرمایا روتے ہوئے کہ چھوڑ کر درس و تدریس و مدرسہ شیخ بھی رندوں میں اب شامل ہوا یہاں مراد ہے رند سے اللہ کی محبت کی شراب پینے والا یعنی درس و تدریس چھوڑی نہیں مراد یہی ہے کہ درس و تدریس جو اصطلاحی تھی اب جو ہے صاحب حال بننے کا ارادہ کر لیا تو یہ یہ ہے اپنے آپ کو پامال کرنا تو حضرت تھانوی سے بیت کی درخواست کی جب بیت کی درخواست کی تو حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھئی ایک شرط ہے ایک رسالہ وہاں سے نکلتا تھا معرف اس وقت اس زمانے میں اس کے یہ غالباً ایڈیٹر تھے یا بہر المصنف تھے اس میں تحریریں لکھا کرتے تھے تو فرمایا کہ آپ نے فلاں پھلا جگہ جو ہے ہمارے بزرگوں کے مسلک پہ اعتراضات لکھے ہیں پہلے ان کی تردید شائع کیجیے پہلے ان کی تردید شائع کیجیے اب آپ سوچئے کہ اتنے بڑے عالم جس کا ساری دنیا میں شہرت شوہرا ہو غلغلہ ہو اور اس سے کہا جائے کہ اللع اعلان رسالے کے اندر تردید شائع کیجئے آسان بات نہیں ہے یہ ہم اور آپ نہیں ہیں ہمیں بھی پسینہ آ جائے لیکن وہ تو تھے اتنے بڑے عالم اور ساری دنیا میں ان کو علوم کا غلغلہ لیکن اتنے مخلص تھے کہ انہوں نے رسالے میں نہ صرف تردید شاعری کی اور رجوع شائع کیا بلکہ شائع کرنے کے بعد حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ کی خدمت میں وہ رسالہ بھی پیش کر دیا کہ حضرت یہ لیجیے اس پر حضرت تھانوی خوش ہو گئے اور فرمایا ارسلیما راسلیما ہاں اصلیما گیر اخلاص عمل از سلیما گیر اخلاص عمل کے سلیمان سے اخلاص عمل سیکھو کتنے مخلص تھے دیکھو اتنے بڑے عالم کے لیے رجوع شائع کرنا تردید شائع کرنا اپنی اقوال کی آسان نہیں ہے لیکن مخلص تھے اور چوٹ دل پہ لگ چکی تھی بس اس کے بعد حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علین کی خدمت میں رہے اور کیا کچھ نہیں پایا تو یہ ہے بھائی کہ جب تک کسی مرد کامل کے سے تعلق نہ ہو اور پھر یہ کہ یہ عرض کر رہا تھا کہ پہلے شہز کرنے سے پہلے یا مسلم بنانے سے پہلے یا پیر بنانے سے پہلے یا مشیر بنانے سے پہلے مشیر تو بنا لو بھائی دیکھو دنیا کے کاموں کے لیے انسان کتنی محنت کرتا ہے پلاٹ خریدنا ہو تو پہلے وکیل کے پاس جائے گا کہ بھائی اس کا آپ معائنہ کر لیجئے اس میں کوئی ہمیں دھوکہ نہ ہو یہ غلط پلاٹ نہ ہو حدود صحیح ہیں اور دیگر جو بھی قوانین ہوتے ہیں وہ دیکھتا ہے وکیل اور دس آدمی سے مشورہ کرتے ہیں کہ بھائی ہم یہ جگہ خریدنا چاہتے ہیں تمہاری نظر میں کیسی ہے تو بھائی اگر دین کے کام میں پیر بناتے شرماتی ہے تو مشیری بنا لو فائدہ تو ہوگا پھر بھی انشاءاللہ تو حضرت یہ فرماتے تھے کہ بھائی شیخ یا مشیر بنانے سے پہلے چھان پٹک کر لو لیکن جب چھان پٹک کر لو اور اس پر اعتماد ایک دفعہ ہو جائے اس کے بعد اس کی رائے پر عمل کرو بس اس کے مشورے پہ عمل کرو اپنی رائے کو فنا کر دو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک مولوی صاحب آئے اس زمانے میں اور انہوں نے بہت زیادہ علمی اشکالات حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کیے حضرت ثانوی جواب دیتے رہے مجدد زمانہ تھے جواب دینے کے بعد جب وہ ٹنڈے پڑ گئے تو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ان سے کہ مولوی صاحب تحقیقات اور تدقیقات سے کام نہیں چلے گا حقائق اور دقائق یہ اتنی باریک باریک باتوں سے کام نہیں چلے گا اللہ کے ہاں تحقیقات اور تدقیقات کام نہیں آئے گی اللہ کے ہاں تو اللہ کی محبت کام آئے گی اللہ کے ہاں اللہ کی محبت کام آئے گی تو خواجہ عزیز الحسن مجلوب رحمۃ اللہ علیہ جو حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ کے انتہائی عاشق تھے کسی بات پر حضرت ثانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر پابندی لگا دی دیکھو مجدد کی تدابیر مجدد کو اللہ تعالیٰ اور شیخ کو اللہ تعالیٰ تدابیر الہامی سے نوازتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو تدابیر الہامی سے نوازتے ہیں تو کسی بات پر حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے ان کو تدابیر بتلائیں لیکن اس مرض پہ قابو نہیں ہوا اس بات پہ قابو نہیں آیا اصلاح نہیں ہوئی تو آخر کار حضرت تھانوی نے کیا پابندی لگائی کہ خواجہ صاحب اگر آپ یہ یہ فلاں فلاں کام آئندہ کریں گے تو تین مہینے تک آپ مجھے خط نہیں لکھ سکتے اور اگر دوسری بار کریں گے یہ کام تو چھ مہینے تک خط لکھنے پر پابندی اور اگر تیسری بار پھر کریں گے تو ساری زندگی کے لیے تعلق آپ سے ختم ہو جائے گا میرا میں تعلق نہیں رکھوں گا آپ سے بس وہ تڑپ گئے کیونکہ حضرت خانوی نے سمجھ لیا تھا کہ یہ شخص میرا انتہائی عاشق ہے یہ سارے کام چھوڑ سکتا ہے لیکن مجھے نہیں چھوڑ سکتا یہ ہے محبت कर, محبت کی کرامت محبت کی کرامت خواہ صاحب تڑپ گئے اور اس کے بعد زندگی بھر وہ کام کبھی نہیں کیا کہ ان کو پابندی اللہ والوں سے دور رہنا برداشت نہیں تھا اپنے شہر سے دور رہنا برداشت نہیں تھا تو غرض و خواجہ صاحب انتہائی عاشق اور وہی ناطف بھی ہوا کرتے تھے ناطف یعنی ان حضرت تھانوی کی مجلس میں انہیں کو بولنے کی ہمت ہوتی تھی اور کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی بڑے بڑے علماء دیکھیے یہ عشق کی کرامت ہے یہ اس کی کرامت ہے میرے عزیزوں سمجھو اس بات کو کہ علوم جو ہے وہ, وہ اس وقت تک کام کے نہیں ہیں علوم کی تحقیق نہیں کرتا علوم تو نور ہی نور ہے لیکن اس وقت تک کام کے نہیں ہیں جب تک کہ نور نہ آ جائے جب تک کہ نور نور ہدایت نہ چینے کے اندر آ جائے مولانا رومی فرماتے ہیں القوم قوم المدرسہ کلا ہرسل تمو ہوں وسوسا. اے قوم جو مدرسے میں تم پڑھ رہے ہو قال اللہ و کال رسول پڑھ رہے ہو لیکن یہ سب کا سب وسوا ہے جب تک کہ تمہیں اس پر عمل نصیب نہ ہو جائے سینے سے کسی بزرگ کے سینے سے نور نبوت نہ حاصل کر لو اما نور باطن اور سین باید باج حضرت مجد الانی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے یہ فرماتے ہیں کہ نور باطن جو ہے یہ تم نے سارا کچھ پڑھ لیا لیکن اب فکر کرو کسی اللہ والے کی جوتیاں اٹھانے کی تاکہ اس, اس, اس, یہ اس علم کا جو نور ہے وہ اوپر اوپر ہے ابھی سطح ہی ہے اور جب اپنے دل کو توڑو گے کسی مرد کامل کے ساتھ ساتھ مل کر اس کی تربیت میں رہ کر اپنے دل اپنی رائے کو فنا کرو گے اپنے دل کو شکستہ کرو گے تو ان ظاہری علوم کے انوارات تمہارے قلب کے اندر نفوب کر جائیں گے جذب کر جائیں گے تب کام بن جائے گا تو غرض یہ کہ خواجہ صاحب نے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ اللہ کی محبت جو فرمایا تھا نا کہ اللہ کی محبت کام آئے گی تو پوچھا کہ حضرت اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو اللہ کی محبت کیسے حاصل ہو تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا بات فرمائی کہ بھئی کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ یہ بات میں یہ اس بات اور حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کے درمیان ایک راوی ہے میرا میں بھی کہہ سکتا ہوں ایک راوی ہے نواب قیصر علی خان صاحب محروم رحمۃ اللہ علیہ ہاں ہمارے حضرت کی برکت ہے ان کی جوتیوں کا صدقہ ہے ورنہ ہم کہاں اور اللہ والے کہاں تو مجھ میں اور حضرت فانوی میں ایک راوی ہے بیچ میں اس قول کو جو میں آپ کو بتا رہا ہوں ایک راوی ہے نواب تیصر علی خان صاحب رحمت اللہ علیہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ ہمارے مرشد اول ہر بار جب بھی وہ تشریف لاتے تھے ان سے ضرور بے ضرور یہ سارا مکالمہ ضرور دوہرواتے تھے تو اس لیے مجھے بھی معلوم ہو گیا اور مجدد دیدہ دو مجدد دیدہ آنکھیں جو ہیں مجھے بھی نصیب ہوئی ایک مجدد کو حضرت نواب علی قیصر صاحب نواب قیصر علی صاحب مروم رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو بھی دیکھا اور ہمارے حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو سارے عالم کے علماء مجدد مانتے تھے تو اس فقیر نے ایک مجدد کو تو خود دیکھا ہوا ہے اور دوسری مجددی دیدہ آنکھیں دیکھی ہوئی ہیں الحمد للہ بے احمتی ہی کہتے مصالحات تو فرمایا کہ کسی اللہ والے کی جوتیوں میں پڑ جاؤ مطلب کیا کہ بھائی اس, اس کے مشوروں کے مطابق اپنی زندگی کو گزار, گزارنا شروع کر دو دین ہو یا دنیا ہو دنیا کیا ہے دنیا بھی تو دین ہی ہے بھائی ارے یہ پیٹ لگا ہوا ہے اگر حلال طریقے سے کمایا تو عبادت ہے کہ نہیں دین بن گیا کہ نہیں حتیٰ کہ یہ تو بہت بڑی چیز ہے بیت الخلا آپ جاتے ہیں بیت الخلا جاتے ہوئے بایاں پیر اندر ڈال دیا تو دین بن گیا کہ نہیں اور داخل ہونے سے پہلے داخل ہونے سے پہلے اندر داخل ہونے کے بعد نہیں داخل ہونے سے پہلے سنت دعا پڑھ لی اللہم اور اعوذ کا من الخب سی و با کے اوپر جزم بھی پڑھ سکتے ہیں پیش بھی پڑھ سکتے ہیں یہ دعا پڑھ لی دین بن گیا کہ نہیں دین ارے مسلمان کا تو پورے کا پورا چوبیس گھنٹہ دین ہے چوبیس گھنٹہ دن ہے دایاں پیر اندر داخل کر دیا بیت الخلاء کے تو خلاف سنت ہو گیا غیر دین ہو گیا یہ دنیا بن گئی دنیا ہی رہی दुनिया ही रही और اور पैर پیر اندر داخل کر دیا تو یہی دنیا دین بن گئی بتائیے اور سنت کے مطابق فضائے حاجت کیا تو یہ سارا کا سارا دین بن گیا کہ نہیں تو مسلمان کو تو اللہ تعالیٰ نے سارے ہر ہر موقع کی سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبوض فرمانا یہ امت کے اوپر احسان ہی احسان ہے احسان ہی احسان ہے بتائیے جو کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے سے کر لیا وہی دین بن گیا بھائی کھاتے ہم بھی ہیں کافر بھی کھاتا ہے لیکن ہم دائیں ہاتھ سے کھاتے ہیں اور سنت سمجھ کے کھاتے ہیں ہم ہمارا کھانا دین بن گیا بسم اللہ ہی برکت اللہ پڑھ لیا ہمارا کانہ بھی دین ہے اور اسی طرح سے دسترفان بچھا کے کھایا انسانوں کی طرح کھایا چلتے پھرتے جانوروں کی طرح نہیں کھایا کھڑے ہو کے نہیں کھایا تو یہ ہمارا دین بن گیا کہ نہیں بن گیا سنت کے مطابق ہو گیا دین بن گیا اور اسی طرح اللہ کی محبت حاصل ہوتی ہے کو لین کم تم اللہ فتبنی دبکم اللہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرے اور اللہ تم, تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے ہو تو تم کیا کرو کام بس تبھی ہو نہیں بس میری چلن چلو حضرت حامی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا ترجمہ فرمایا بیان القرآن میں کہ میری چلن چلو جس طرح میں چل رہا ہوں نقش قدم نبی کے ہیں یہ راج شعر لگا ہوا ہمارے عضرت کا مشہور عالم ساری دنیا کی مساجد میں بیشتر مساجد میں یہ شعر لگا ہوا اتنا مشہور ہوا تھا مسجد میں فرانس کی مسجد میں کہاں کہاں امریکہ میں برطانیہ میں یہ شعر اتنا زبردست اور کسی کو اس سے اختلاف ہو نہیں سکتا بتائیے کوئی ہے مائی کا لال جو اس سے اختلاف کرے کوئی مسلک کہو کسی بھی طریق سار کا ہو اس شعر سے کوئی اختلاف نقش قدم نبی کے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم نقش قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے جل جلال یہی راستہ تو ہے اگر اتباع سنت نبوی کا ہو چلن گر ابتدا سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم اللہ کی طرف اس تیزی سے راستہ طے ہوتا ہے میرے حضرت ہے یہ گر ابتدا سنت نبوی کا ہو چلن رفتار سے پوچھے کوئی رفتار کا عالم جس طرح سنتیں ظاہری ہیں اسی طرح سنتیں باتنی بھی ہیں اور لوگوں سے بول چال گفتار کردار اور اخلاق اور رویے اور غصہ اور نرمی اور مٹھاس اور محبت کے جو مواقع سنت کے مطابق ہیں یہ بھی تو ساری سنتیں خالی سنت یہ تھوڑی ہے کہ بیت الخلاء میں بایاں یہ بھی نعمت ہے یہ بھی نعمت ہے یہ بھی ابتدا شروع ہو گئی ہماری اللہ کے راستے کی اور یہ ضروری بھی ہے کوئی سنت معمولی نہیں بھائی چاہے ظاہری ہو چاہے باطنی ہو کوئی سنت معمولی نہیں ہے بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں ارے بھائی کیا فرق پڑ گیا دایاں پیر ڈال دیا بایاں پیر ڈال دیا لیکن بھائی بہت بڑا فرق پڑ گیا بظاہر تو ہیں چھوٹی چھوٹی سی باتیں جہاں سوز لیکن یہ چنگاریاں جہاں سوز لیکن یہ چنگاری چing... مت سمجھو یہ بڑی, بڑی بڑی باتیں ہیں کیوں کہ اس لیے کہ یہ اللہ کی محبت دلا رہی اللہ دیکھ رہے ہیں کہ میرا بندہ میرے محبوب کی ادائیں دکھلا رہا ہے میرا بندہ میرے محبوب کی ادائیں دکھلا رہا ہے ان جیسی ادائیں کر رہا ہے ان جیسا بہروب بھرا ہوا ہے ان جیسا بہروب بدل لیا اللہ کو پیار نہیں آئے گا ٹکنے کھول لیے اللہ کو پیار نہیں آئے گا اور جو ہے دیگر سنتیں اختیار کرتا جا رہا ہے تو اللہ کو پیار نہیں آئے گا کہ یہ میرے محبوب کیے دیکھو بیٹا اگر محبوب ہوتا ہے تو اس کا دوست بھی محبوب ہوتا ہے کہ نہیں بیٹا جو محبوب ہوگا لائق بیٹا ہوگا اس کا دوست بھی محبوب ہوتا دوست بیٹے بیٹا بیٹھا ہوا ہو اور ساتھ میں محبوب بیٹا بیٹھا ہو اور ساتھ میں اس کا دوست بھی ہو گہرا تو باپ جو ہے مٹھائی تقسیم کر رہا ہو صرف بیٹے بیٹے کو کھلائے اس کے دوست کو نہ کھلائے ممکن ہے اس کو بھی کھلائے گا تو اللہ تعالی ہمیں اپنی محبت کی مٹھائی ضرور کھلائیں گے اگر ہم اللہ کے محبوب کی ادائیں لائیں گے اللہ کے محبوب کی ادائیں کیا ہیں ظاہری بھی ہیں اور باطنی بھی ہیں جیسے مثال کے طور پر ایک سنت ہے جس جو آج کل تقریباً مفقود ہے گھر میں داخل ہونے کی سنت اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے ہم اپنے گریبان میں خود مو مج... جھاگ کے دیکھ لیں کہ ہم میں سے کتنے لوگ ہیں کہ داخل ہوتے ہیں تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے ہیں یا لال لال آنکھوں کے ساتھ داخل ہوتے ہیں بایازی گستانی بنے ہوئے ہیں چہرہ جو ہے خوش کنچائی ہوا اور بڑی پریشانی اور ٹینشن میں آیا ہوں اور بچوں سے بھی سختی اور بیوی سے بھی سَتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون فکر امت رکھتا تھا کون امت کا غم رکھتا تھا سارے انبیاء علیہ السلام سے بڑھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غم دیا گیا اور ہر وقت سرایہ کی روانگی غزوات کی روانگی اور لشکروں کی ترتیب اور یہ ساری تفکرات کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں داخل ہوتے تھے تو مسکراتے ہوئے داخل ہوتے تھے اور گھر میں داخل ہو کر فرماتے تھے السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ یہ کتنی بڑی بڑی سنتیں آج ہمارے درمیان سے اٹھتی جا رہی ہیں. اب بتائیے کہ ایک, ایک سنت کو زندہ کرنے کا سب سے بڑا تو سب سے بڑا انعام کیا ملا کہ اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل اللہ کی محبت حاصل ہوئی کہ نہیں بھائی جو سنت اختیار کرے گا وہ اللہ کا وعدہ ہے کہ اگر تم میرے نبی کی چلن چلو گے تو تم کو میری محبت مل جائے گی है? میرے محبوب تم بھی ہو جاؤ گے کیا بات ہے بھائی, بھائی جو, جو محبت ذریعہ نجات ہے جس کو فرمایا کہ اگر کہ اللہ کے یہاں اللہ کی محبت کام آئے گی تو سنتوں سے مل گئی ہم کو تو کیا بات ہے کہ ہماری نجات بھی ہو گئی اور اللہ کے پیارے بھی ہو گئے سب سے بڑا انعام تو یہی ہے کہ اللہ کی محبت ہم کو حاصل ہو گئی سنتوں کی اقتباس ہے اور دوسرا دوسرا اجر آپ کو جنت بھی تو چاہیے بھائی جن جنت کے بھی ہم حریث ہیں ثواب کے بھی حریث ہیں ثواب کی لالچ بھی رکھنا چاہیے تو ثواب کی لالچ میں کیا مل رہا ہے کہ ایک سنت کو من تمسک کا بھی سنتی اند فسادی امتی فلاح اجر میات شہید سو شہید کا ثواب ملے گا جب سنتوں کا ترک کیا جا رہا ہو ایک سنت کو زندہ کرنے کا ثواب سو شہید کا ملے گا بتائیے اب آپ نے بیت الخلاء میں پیر داخل کر دیا ہے بایاں سو شہید کا مل گیا کیونکہ آج کل اس چیز کو عموماً لوگ سمجھتے ہی نہیں ہیں مسواک کی سنت لے لیجیے بتائیے کتنی آسان سنت ہے है? بیس روپے کی مشکل سے ایک مسواک ہے اور اس کو آپ نے جیب میں رکھ لیا اور وضو کرنے سے پہلے مسواک کر لیا وضو کے وقت نماز سے پہلے مسواک کر لیا آپ کی نماز کا درجہ ستر درجے بڑھ گیا ستر درجہ اب آپ کی ایک چیز جو ہے ایک بوٹی دس روپے کی بک رہی ہو دو روپے کی بک رہی ہو وہی چیز آپ کی ستر روپے کی بک رہی ہے. ایک نماز کا ثواب ستر گنا زیادہ بڑھ گیا اور سو شہید کا ثواب الگ ملا آپ کو بتائیے اور کیا چاہیے آپ کو اس پر بھی بس نہیں ہے مسواق کے تو اتنے فوائد ہیں کہ بیان کرن... کرن... کیے نہیں جا سکتے اس بڑا انعام کیا ہے کہ اس نے خاتمہ کی بشارت ہے جب مرے گا کلمے پر مرے گا اور روح آسانی سے نکلے گی کتنے بڑے بڑے انعامات ہیں بتائیے اور مسواک کو پکڑنے کا طریقہ بھی ہمارے حضرت نے سکھایا وہ बता بتا دیتا دیکھیے یہ تین انگلیاں مسواک کے اوپر رکھ लीजिए ایک چنگلیاں جو ہے مسواک کے نیچے اور یہ انگوٹھا جو ہے اس طرح رکھ لیا یہ مسواک پکڑنے کا طریقہ ہے یہ ایک الگ سنت ہو گئی کتنی چھوٹے چھوٹے سے عمل ہیں لیکن انعامات بڑے بڑے ہیں یہ بھی ایک سنت ہے کہ مسواک کو پکڑنے کا طریقہ ارے صحابہ کرام تو ایسے کہ جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ کر کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رفع حاجت کی وہاں بھی ایک اقتبا وہ بیٹھ گئے ایسے عاشق تھے یہ عشق و محبت ہم ہم اس کا دعوی نہیں کر سکتے بھائی لیکن ہم کوشش کر سکتے چلن چل سکتے ہیں نقل اتار سکتے ہیں نقل اتار سکتے ہیں کہ نہیں یہ کتنا آسان ہے مسواک کو ایسے پکڑنا مسواک لے لینا اور نماز سے پہلے وضو کریں مسواک کر لیں اور اپنی نماز کو ستر گنا بڑھا لیں اور دنیاوی فائدے کی تو ہم ابھی بات ہی نہیں کر رہے یہ منہ کے جراثیم بھی مارتی ہے بدبو بھی مارتی ہے ہم تو یہ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے اللہ کے محبوب کا کیا طریقہ تھا زندگی گزارنے کا بس مومن کی تو شان یہی ہے کہ اللہ کے رسول نے اس موقع پر کیا کیا بس مجھے تو وہ کرنا ہے آمننا اسد صدقنا ختم بات جو فوائد ملیں گے وہ خود ہی مل جائیں گے وہ تو غلام بن کے پیچھے پیچھے آئیں گے دنیا کے فائدے کیا ہے دنیا خلی قتل ارے دنیا یہ سورج چاند ستارے یہ سورج جو غلہ پکا رہا ہے اور سمندر, سمندر کا پانی اب خراب بن کے اوپر جا رہا ہے اور بادلوں سے کے ذریعے برس رہا ہے اور تمہاری کھیتیاں پیدا کر رہا ہے غلے کو پکا رہا ہے اور سردی سے بچا رہا ہے اور کیا کچھ اس کے فوائد ہیں یہ تو سارے تمہارے غلام ہیں تمہاری خدمت کے لیے پیدا کیے گئے ہیں یہ جانور مویشی سارے ارض سماں اور یہ ستارے سب کے سب جو ہے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے گئے اور ون کم خل تم ارے کچھ تو سوچو بھائی یہ تم ان کے غلام مت بنو یہ تو تمہارے غلام ہے اور تم اللہ کی غلامی کرو سب سے اعلیٰ مقصد ہم نے تم کو دے دیا کہ تم ہماری غلامی کرو تم کو تو ہم نے آخرت کے لیے پیدا کیا ہے ایک خاص مقصد کے لیے دنیا میں بھیجا ہے یہ ہگنے موتنے اور کھانے پینے کا یہ اگر کام جو ہے وہ زیادہ کامیاب ہوتا تو ہم سے زیادہ کامیاب ہاتھی ہوتا ہاتھی ہاتھی کتنا کھاتا ہے ہاتھی کتنا کھاتا ہے اس کا امپورٹ بھی خوب ہوتا ہے اور ایکسپورٹ بھی خوب ہوتا ہے تو اگر اگر ایسا ہوتا کامیابی کا دار و مدار کھانے پینے پہ ہگنے موتنے پہ ہوتا تو بھائی ہاتھی ہم سے زیادہ کامیاب تھا اور بھی بہت سے جانور خوب کھاتے ہیں لیکن کیا بات ہے ارے اپنی قیمت کو انسان پہچانے اپنی قیمت کو جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم میرے عزت کا شعر ہے جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم ہو کے انسان نہیں جانور سے وہ کم جس نے اللہ کے درد و غم کو دنیا میں آ کر نہ اٹھایا حامل درد دل نہ ہوا بس اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے جانور سے کیوں بدتر ہے بھائی اس لیے کہ جانور جو ہے اس سے آخرت میں مواوضہ نہیں ہے اور انسان سے مواوضہ ہے ہم نے تمہیں جوانی دی بڑھاپا دیا مال دیا صحت دی رزق دیا تم نے کیا کیا اس سے فائدہ اٹھایا ہم پہ کتنا فدا کیا ہے یہ انسان سے معاوضہ ہوگا گناہ کیوں کہ یہ معاوضہ ہوگا کیا تمہیں اللہ یاد نہیں آیا کیا تم تک ہمارے احکامات نہیں پہنچے تھے کیا تم تک ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں نہیں پہنچی تھیں سب پہنچی تھی کبھی تو غرض یہ کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ جب تک کہ اپنی اپنی نفس کو مٹایا نہ جائے گا جب تک کہ اپنے نفس کو کسی اور نفس کو مٹایا جاتا ہے کسی مٹانے والے سے نفس مٹتا ہے کسی مٹانے والے سے یہ جو یہ جو ہے نا کہ تزکیا تزکیا جو ہے سیڑل متعدی ہے سیڑل متعدی جو اپنے فائل پر تمام ہوتا ہے جب تک فائل نہ ہو تزکیا کرنے والا نہ ہو جیسے میں نے آپ کو بھی مثال دی کہ پتری نکالنی ہوگی تو کوئی پتھری نکالنے والا ہوگا تو پتھری نکالے گا کیوں مولانا بتائیے تزکیہ جو ہے وہ خود اپنے آپ کو ہی کر سکتا ہے کوئی بھی نہیں کر سکتا تزکیے کے لیے کسی مذکی کی ضرورت ہے تزکیے کے لیے کسی مذکی کی ضرورت ہے اب آپ فرمائیں گے کہ کہیں ساتھ یہ تزکیا وزقیہ یہ کیا چیز ہے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں قد افلاحہ منزکا وقت خوابہ من, خواب من دستہ جس نے اپنا تزکیہ کرا لیا وہ فلاح پا گیا اور میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ یہ فلاح جو ہے عربی زبان کا انتہائی بلیغ لفظ ہے انتہائی جمی خیر دنیا وال آخرا اتنا بلیغ ہے یہ کہ دنیا کی خیریں ساری دنیا کی خیریں اور ساری آخرت کی خیریں اس فلاح کے اندر ہیں بتائیے ساری خیریں مل جائیں گی کہ نہیں تزکیہ جس کا ہو گیا تو تو قد افلاحہ منزکہ وہ قد خواب مندسہا اور نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اس کو برباد کیا تز نہیں کرایا اپنا تو تزکیہ تو اس لیے ضروری ہے اور یہ بھی ثابت ہو گیا ترقیہ کرنے کے لیے کوئی مذکی ہونا ضروری ہے تو یہی کام شیخ کرتا ہے بھائی شیخ باغبانی کرتا ہے اور اس کے بعد جب جو ہے وہ سالک جو ہے اس کے رضائل کا خاتمہ ہو جاتا ہے اور اس کی تکمیل ہو جاتی ہے تو شیخ کا کام ختم ہو گیا شیخ کا کام ختم ہو گیا کیونکہ نفس, نفس اللہ تعالیٰ کے اور بندے کے راستے میں کیا چیز حائل ہوتی ہے نفس حائل ہوتا ہے اور نفس ہی کو مٹانا ہے نفس کو مٹا دیا اللہ تعالی کی تجلیات برائے رات اس کو منور کرتی ہیں پھر یہ چاند ہے چاند اور سورج کے درمیان جب زمین حائل ہو جاتی ہے تو چاند گرن ہو جاتا ہے کہ نہیں چاند چھپ جاتا ہے کہ نہیں تو جتنی حیلولت جتنی زمین چاند کے اور سورج کے درمیان حائل ہوگی چاند اتنا ہی اس چاند پہ سایہ اس کا آ جاتا ہے اور چاند بینور ہو جاتا ہے اتنا اس کا تو اسی طرح جیسے جیسے زمین چاند اور سورج کے درمیان سے ہٹتی جائے گی چاند کا دائرہ منور ہوتا جائے گا تو یہی معاملہ نفس کا ہے کہ جیسے جیسے ہمارا نفس جو اللہ اور بندے کے راستے میں حائل ہے اللہ کے راستے کا حجاب ہے حضرت مسا علیہ السلام سے کسی یہودی عالم نے پوچھا کہ اللہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے تو حضرت موسا علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے پوچھ کر یہ جواب فرمایا کہ دا نفس کا بال اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اپنے نفس کو ہٹا دے اور مجھ تک پہنچ جا مجھ کو پا لے تو یہ نفس کی زمین جو ہے یہ بندے اور اللہ کے سامنے حجاب ہوتی اور جب یہ نفس مٹ جاتا ہے تکبر کا ڈینٹ نکل جاتا ہے اور وجوب کا ڈینٹ نکل جاتا ہے اور غیبت کا اور بدگمانی کا اور بدنگاہی کا اور جھوٹ اور چغلی اور حسد اور کینہ اور لالچ اور ہرس یہ ساری چیزیں جب نکل گئیں دل سے تو اللہ ہی اللہ ہے پھر اللہ ہی اللہ ہے بھائی لا اللہ ہے مقدم کلمہ توحید میں اے کل توحید میں لا الہ پہلے دل سے غیر اللہ کو نکالو تو غیر اللہ کو دل سے نکالا اللہ تعالیٰ دل میں آ گیا لا الہ کیا الا اللہ ہو گیا بس یہی کام شیخ کرتا ہے شیخ اسی لیے پکڑا جاتا ہے کہ دل سے غیر اللہ نکل جائے جب غیر اللہ نکل جائے گا تو اللہ ہی اللہ ہوگا حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص نماز کو جا رہا ہے اور اس کے دل میں ارادہ ہے میں عشاء کی نماز کو جا رہا ہوں اور امام صاحب کے پیچھے اللہ اکبر کہہ کے کھڑا ہو گیا اب اس کے دل میں نہ تو اللہ ہے اور نہ ہی غیر اللہ ہے بے خیالی میں بالکل خالی و ذہن ہو کے کھڑا ہو گیا تو عظب تھاموی نے فرمایا کہ یقیناً بالیقین اس کے دل میں اللہ ہی ہے کیونکہ جب اس کے دل میں غیر اللہ نہیں ہے تو غیر اللہ نہیں ہے تو پھر اللہ ہی اللہ ہے اس لیے فرمایا کہ لا اللہ ہے مقدم کلمہ توحید میں غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے اور آ کیا جائے ہیں اسی وقت آ جائے, ہیں اسی, وقت آ جائے ہیں اسی وقت آ جاتے ہیں اللہ تعالیٰ تو غرض یہ ہے کہ بھائی جب تک یہ کام نہ کیا جائے گا نفس کو کسی مٹانے والے سے مٹوایا نہیں جائے گا اس وقت تک دھوکا رہے گا کہ ہم اللہ اللہ کا راستہ طے کر رہے ہیں فرمایا کہ سیر عارف سیر زاہد ہر مہے یک روز ارا سیر زاہد یعنی جو زاہد خشک ہے بس عبادات تو جانتا ہے لیکن دل کا توڑنا نہیں جانتا نفس کو مٹانا نہیں جانتا عبادات بھی کر رہا ہے تاجک گزاری بھی ہے تذویحات بھی ہے خیر خیرات بھی ہے عمرے بھی ہیں نوافل بھی ہیں سب چل رہا ہے لیکن جب تک کہ اپنے نفس کو مٹایا نہیں دل میں بڑا خیال خیال ہے کہ صاحب ہم تو بڑے عبادت گزارے ہیں ماشاءاللہ اللہ تاجد بھی قضا نہیں ہو رہی اشراق بھی ارے بھائی کیا اپنی عبادات کے اوپر ناز کرنا ہے کیا عبادات کے اوپر ناز کرنا بات تو جب ہے جب شہر ذرا ڈانٹ ڈپٹ کر دیتا ہے سارے سارا خناز دماغ سے نکل جاتا ہے تب بات بنتی ہے تو نفس کو جب مٹائے گا تو اللہ دل میں آئے گا تو لا الہ ہے مقدم کلم توحید میں غیر حق جب جائے ہے دل میں حق آ جائے ہے تو یہ, یہ ملتا ہے اب جب شیخ نے رضائل کا خاتمہ کر دیا تو بس اللہ ہی اللہ ہے پھر پھر شیخ کا کام ختم ہو گیا البتہ یہ ضروری ہے کہ جس, جس نے یہ احسان کیا عمر بھر اس کا شکر گزار رہے اگرچہ پھر اس کی مجلس میں جانا آنا بھی نہ رکھے اور ملاقات بھی نہ رکھے لیکن جب تکمیل ہو گئی تو اب شیخ کی مجلس بھی ضروری نہیں ہے کہ اس کے بعد جو ہے اللہ ہی اللہ ہے غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے حضرت کئی شعر ہے غرض اتنی ہے بس پیر مغاں کے جام و مینا سے کہ مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے کہ ہم مالک کو اپنے دیکھ لیتے قلب بینا سے دل کی آنکھیں کھل جائیں دل میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کے اور انوارات جو ہے نفوز کر جائیں جذب ہو جائیں ایک عاشق مفسر نے کیا فرمایا کہ دیکھو کوہ تور جو ہے جب تجلی نازل ہوئی حضرت موسا علیہ السلام پر تو کوہتور جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بعض مفسرین نے یہ لکھا ہے اس کی تفصیل میں کہ کوہ تور اللہ کی تجلی برداشت نہ کر سکا اور وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا بالکل صحیح ہے لیکن عاشقین نے کیا جواب دیا اس کا کہ کوہ تور اللہ کا آشق تھا کوہتور اللہ کا عاشق تھا وہ ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تاکہ اللہ تعالیٰ کی تجلیات اور انوارات کو اندر ہی اندر نفوس جذب کر لے ٹکڑے ٹکڑے ہو گیا تو یہی ہے راز دل کے توڑنے کا کہ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں شکستہ نہیں ہوگا اس دل میں اللہ تعالیٰ نہیں آتا انا اندل من کثیرتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حدیث قدسی ہی ہے کہ اللہ تعالیٰ میں ٹوٹے ہوئے دلوں میں رہتا ہوں مومن کے ٹوٹے ہوئے دل میں میں رہتا ہوں جب تک اپنا دل نہ توڑا جائے گا اور دل کیسے ٹوٹتا ہے بھائی نفس کیسے مٹتا ہے اپنی بری بری خواہشات کا خون کرنے سے بری خواہشات کا جو اللہ کی مرضیات کے خلاف ہوں بس ان خواہشات کا خون کرنا ہے جائز خواہشات کا خون نہیں کرنا جائز تو آپ کو جتنا جتنا اللہ تعالیٰ استطاعت دے آپ خوب فائدہ اٹھاؤ اچھا کھاؤ اچھا پیو اس زمانے میں بزرگوں نے صرف دو مجاہدات باقی رکھے پہلے چار مجاہدات ہوتے تھے اللہ کو پانے کی شرط تھی کہ قلت منام بھی ہو یعنی کم سونا اور قلت تعام بھی ہو کم کھانا اور قلت کلام بھی ہو کہ کم بولنا اور قلت اختلاط مال انعام لوگوں سے اختلاط کم سے کم اب اس زمانے میں بزرگوں نے قلت ملام کا منام کا مجاہدہ اور قلت تعام کا مجاہدہ موقف کر دیا ہے اس زمانے میں طبیعتیں کمزور ہو گئی ہیں پہلے زمانے میں لوگ خون نکلوایا کرتے تھے اپنا ہے پک کھلواتے تھے وہ لگواتے تھے نا کیا کہتے ہیں اس کو جوک نکال کر خون نکالتے تھے پہلے اس زمانے میں تو بھائی خون چڑھوانا پڑتا ہے ایک بڑے میاں جو ہے بڑے جوش میں ہسپتال پہنچے ایک جوان کو خون کی ضرورت تھی انہوں نے کہا میں خون دوں گا لوگوں نے کہا بھائی آپ تو بہت کمزور ہیں اور آپ کو جو ہے آپ متحمل نہیں ہو سکیں گے آپ نہ دیں خون اور لوگ مل جائیں گے کہ نہیں نہیں میں خون دوں گا میں بہت طاقت ہے زبردستی کی تو ڈاکٹر نے ان کا خون نکالنا شروع کیا آدھی بوتل نہیں بھری تھی کہ وہ بے ہوش ہو گئے اب وہ ڈاکٹروں نے کہا کہ بھائی ان کی جان بھی بچاؤ تو ان کے لیے جو خون کی ضرورت ہے تو دو تین بوتلیں جب ان کو چڑھائی تب بڑے میاں کو ہوش آیا تو انہوں نے دیکھا ارے تین بوتلیں ارے بھائی کتنا خون نکالو گے میرا بس کرو ان کو یہ پتہ ہی نہیں کہ خود ان کے خون چڑھوایا جا رہا ہے تو غرض یہ کہ یہ زمانہ خون چڑھوانے کا ہے بھائی کمزوری کا زمانہ ہے اس لیے بزرگوں نے یہ دو مجاہدے قائم رکھے کہ بھائی قلت کلام بھی جو ہے وہ ایک حد تک ہے قلت کلام بھی رکھو اور قلت اختلاط مال انام اور خوب سو خوب کھاؤ اور نیک لوگوں میں یہ قلت اختلاط مال انام یعنی لوگوں سے کم میل جول رکھنا یہ بھی دنیا دار لوگوں سے ہے نیک لوگوں میں خوب بیٹھو खूब اٹھو بیٹھو ایمان میں اضافہ ہوگا देखो بھائی یہاں بیس بیس واٹ کے دو بلب لگے ہوئے مثال के तौर پہ یا تین لگے ہوئے ہیں لیکن یہی اگر یہاں بیس بلب لگا دیں روشنی بڑھ جائے گی کہ نہیں بڑھ جائے گی اگرچہ بیس واٹ کی روشنی تو کچھ نہیں ہے تو نیک لوگ جب بیٹھیں گے ایمان میں اضافہ ہوگا نور میں اضافہ ہوگا اور دنیا دار جب بیٹھیں گے تو ظلمت میں اضافہ ہوگا تو اس لیے نیک لوگوں کی صحبت میں کوئی نقصان نہیں ہے خوب ہنسو بولو ہمارے حضرت تو ہمیں لطیفے سنواتے تھے ہنسواتے تھے فرمایا کہ دیکھو وہ جو حدیث پاک میں ہے کہ ہنسنا جو ہے دل کو مردہ کر دیتا ہے وہ, وہ اس سے مراد وہ ہنسنا ہے جو غفلت کے ساتھ ہو جو غفلت کے ساتھ ہو اور نیک سول لوگ بیٹھے ہوئے ہوں غیبت نہ ہو رہی ہو جھوٹ نہ ہو رہا ہو کسی کی کسی کو حقیر نہ کہا جا رہا ہو کسی کو ایزا نہ پہنچائی جا رہی ہو ایسا کلام جس سے کسی کو ایزا پہنچے کسی کا دل رک جائے ان شرائط کے ساتھ اگر ہنسی مزاح ہو اور اللہ سے غفلت نہ ہو گناہ کی بات نہ ہو آ, آ, آ, آ, گال, گالم گلوچ نہ ہو گانا بجانا نہ ہو حرام باتیں نہ ہوں عشق, عشق مجاز کی باتیں نہ ہوں تو یہ ہنسنا آسانہ بھی عبادت ہے بھائی کیا بات ہے ازہ فرماتے تھے کہ دیکھو کہ ایک باپ ہے اگر اس کے لائق بیٹے ہنس رہے ہوں لائق بیٹے جو باپ سے محبت بھی رکھتے ہیں اور باپ کی خدمت بھی کرتے ہیں اور بھائی آنکھ بند نہیں کرو آنکھ بند کرنی ہو تو وہاں ادھر میری نظر میں نہ بیٹھو اس طرف بیٹھ جاؤ تمہاری اگر مجبوری ہے نیند آ رہی ہے انسان ہے تھک جاتا ہے تو آنکھ بند نہ کرنا چاہیے اگر مجبوری ہے تو کہیں نظر کے سامنے سے نہ بیٹھو اگر ایک باپ کے لائق بیٹے جو باپ کی خدمت بھی کر رہے ہیں باپ سے محبت بھی کرتے ہیں اور باپ کی نافرمانی نہیں کرتے اگر وہ ہنس رہے ہوں تو باپ ان کو دیکھ کے خوش ہوگا یا ناراض ہوگا خوش ہوگا باپ کہ میرے لائق بیٹے ہنس رہے ہیں اور اگر وہی ان میں سے دو لڑکے نالائق نکلے اور باپ کی نافرمانی بھی کرتے ہیں ستاتے ہیں باپ کو تو اگر وہ ہنس رہے ہوں تو باپ کو اور غصہ آئے گا کہ نالائک ہنس رہے ہیں ایسے ہی اللہ تعالی جب باپ کے دل میں یہ رحمت اور شفقت کا مادہ ہے تو اللہ تعالی تو رحمتوں کے بادشاہ ہے ایک حصہ اللہ تعالی نے اس دنیا میں نازل کیا ہے جس کی اپنی محبت اور رحمت کا جس کی برکت سے ازل یعنی جب سے انسان ہے بنی آدم سے لے کے قیامت تک کے آنے والے انسان اور جانور اور مویشی اور جوڑے ایک دوسرے سے محبت کر رہے ہیں اور 99 حصہ تو اللہ کے پاس ہے تو وہ اللہ اپنے بندے سے محبت نہیں فرمائیں میرے لائف بندے ہنسرے تو بھائی خوب ہنسو اور کھاؤ پیو بھی جتنا اللہ دے استطاعت جتنی ہو اچھا کھاؤ انڈا بھی کھاؤ میرے انڈا بھی کھاؤ ایک جملہ کیا زبردست میرے مرشد رحمت اللہ علیہ کہ آسمانوں پر جھولو مگر خدا کو مت بولو بھائی اللہ کی نافرمانی مت کرو جائز جتنی نعمتیں ہیں ان کا لطف اٹھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو اللہ کا شکر بھی ادا کرو اور سب سے بڑا شکر کیا ہے سن لیجئے لال لقم اللہ لالکم تشکرون ہے نا قرآن پاک میں بھائی تقوی اختیار کرو تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ اب خالی کھانا کھا کے الحمدللہ الذی اللہ عطامہ وسقانہ و, سقانا و مسلمین یہ تو زبانی شکر ہو گیا اور حقیقی شکر کیا ہے کہ تقوی اختیار کرو گناہ نہ کرو اگر یہ شخص صرف محض دعا پڑھ لیتا ہے تو زبانی شکر کا تو حق ادا کر دیا لیکن حقیقی شکر شکر گزار بندہ یہ نہیں ہے کیونکہ اگر شکر گزار بندہ ہوتا تو جس کی گاتا ہے اسی کی گاتا جس کی کھاؤ اس کی گاؤ کھاتے تو ہو رحمان کی اور گاتے ہو شیطان کی تو یہ بندہ شکر گزار بندہ نہیں ہے تو اصلی شکر کیا ہے تقوی اختیار کرنا یعنی گناہوں سے پرہیز کرنا تو غرض بات یہ ہے کہ بھائی عظم فرماتے ہیں کہ ساری جائز نعمتوں کا تم لطف اٹھاؤ جتنی بھی نعمتیں ہیں ان کا خوب لطف اٹھاؤ لیکن گناہ ایک نہ کرو میرے مرشد رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ فرائض واجبات اور سنت موقعہ جو شخص یہ ان کا اہتمام کر لے اگرچہ وہ سارا دن میں ایک, ایک تصویر بھی نہ پڑھے ایک نفل عبادت بھی نہ کرے کوئی, کوئی نفل عمرہ بھی نہیں کر رہا کوئی نواسل بھی نہیں کر رہا اور جو کوئی اور دوسرے تجزیہات بھی نہیں کر رہا تو یہ اگر یہ شخص ایک گناہ بھی نہیں کرتا صرف فرائض واجبات اور سنت موقع کا اہتمام کرتا ہے تو یہ ولی اللہ ہے یہ ولی اللہ ہے دلیل ان اولیا ان لل مستقم میرا کوئی دوست نہیں مگر مستفی اور آپ کو دنیا میں عزت چاہیے تو بھی تقوا کا اہتمام کیجئے اگرچہ عزت کے لیے تقوا نہ کیجئے رب العزت کے لیے کیجئے عزت کے لیے تقوع اختیار کیجئے تقوی رب العزت کے لیے اختیار کیجیے یہ ساری نعمتیں یہ سارے انعامات آپ کے پیچھے غلام بن کے آئیں گے آپ کے پیچھے غلام بن کے آئیں گے ہاتھ جوڑ کے آئیں گے آپ تقوی اختیار کیجیے اللہ کے لیے تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں پرانے پاک میں ان اکرمکم ان طلّہ ابکاک تم میں سے سب سے زیادہ اللہ کے نزدیک جو وہ معذر ہے وہ عزت دار ہے جو سب سے زیادہ مستقی جتنا تقویٰ اتنی عزت ہے تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو شف عزت دار ہوگا کیا دنیا داروں کے اندر دنیا کے اندر وہ زلیل و رسوا ہوگا پٹے گا کیا آج مسلمان کیوں پٹ رہا ہے کل مگو ہونے کے باوجود پٹ رہا ہے کیا وجہ ہے کہ گناہوں کو نہیں چھوڑے گناہوں کو نہیں چھوڑے بڑے بڑے لیکچر اٹینڈ کر رہے ہیں بڑے بڑے لیکچرار بنے ہوئے ہیں خود بھی لیکچرار بنے ہوئے ہیں اٹینڈ بھی کر رہے ہیں بڑے بڑے لیکچر بڑے بڑے, بڑے پروفیسر بنے ہوئے ہیں لیکن گناہ کو نہیں چھوڑا ہے حال دیکھو تو سنت اور شریعت کے بالکل خلاف ہے ایک شخص فرانس میں تقریر کر رہا تھا مفت تفسیر بیان کر رہا تھا قرآن پاک کی فرانس میں اس نے جب یہ آیت پڑھی کل مینا یا غلزو من اب سارم اور لڑکیوں کو پڑھا رہا تھا لڑکیوں کو پڑھا رہا تھا بے پردہ تو ایک ایک عورت نے کھڑے ہو کر کہا کہ ظالم ضلیل آدمی تو یہ اسی آیت کی تفسیر کر رہا ہے اور یہ تو خود تو پردہ کر نہیں رہا اور آیت کی تفسیر کر رہا ہے قل کل لل محمنی ہو کیا وجہ کہ تقوی نہیں تو علوم علوم ہیں لیکن افسوس کے عمل نہیں ہے عمل نہیں تو میرے عزیزوں اور دوستوں اور بزرگوں اب کافی وقت ہو جاتا ہے اور کئی دفعہ سوچ کر آتا ہوں کہ انشاءاللہ شاء تعالیٰ اشار آج چنے بھی لیکن بات یہاں تک پہنچ جاتی ہے کہ وقت تقریباً مکمل ہو گیا اگر آپ کہیں تو میں جلدی سے اشعار پڑھ لوں اور جن حضرات کو کوئی مجبوری ہو جلدی جانا ہو تو وہ جا سکتے ہیں انسان ہیں دس کام ہوتے ہیں مجبوری پڑھ لوں کیا اچھا اصل میں یہ اشعار جو ہیں یہ میرے رہنما یہی ہیں میرا خزانہ تو یہی اس کے بغیر میں چل نہیں سکتا یہ اشعار میری رہنمائی کرتے ہیں اور ہر ہر شعر کے اندر یہ سارے میرے حضرت کے اشعار ہیں اور ہر ہر شعر کے اندر جو ہے ایک ایک شعر میں اگر غور کریں تو پورا پورا بیان ہے۔ رش کے سدھا بیان ہے بیان بھی کیا رش کے سدہ بیان محبت کے وہ رموز اور اثرار ان اشار میں کھلتے ہیں کہ بیان سے باہر اس اسی نشار کا عنوان ہے کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا آواز آ رہی ہے وہاں تک ٹھیک ہے نا کیسے معلوم ہو مومن کا مسلمان ہونا اس فانی سے تیرا آہ یہ شاد ہونا اس نے پانی سے تیرا آہ یہ شاد ہونا یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناد ہو نا یہی دلیل ہے ظالم تیرا ناد ہونا اس نے پانی یعنی یہ حسین عورتیں اور نامحرم عورتیں ان کا حسن جو فانی ہونے والا ہے تھوڑے عرصے کے بعد ہی حسن کی حکومت بدل جاتی ہے کیا بات حضرت فرماتے تھے کہ جس طرح پانچ سال میں یہ حکومتیں بدل جاتی ہیں حسن کی حکومت میں بھی تغیر آ جاتا ہے تغیر کیا ہے کہ تبدیلی اعلیٰ معرض زوال اس میں ترقی نہیں ہوتی بلکہ حسن میں ہمیشہ زوال آتا رہتا ہے ہر, ہر تھوڑے عرصے کے بعد زوال آتا رہتا ہے اس نے پانی سے تیرا آہ ی شاد ہونا یلیل ہے ظالم تیرا ناداں ہونا دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین سکو دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین سکو آ ہر لمحہ تیرے دل کا پرشاں ہونا آر لمحہ تیرے دل کا پر شاہ ہونا جہاں آپ لڑی دل میں بے چینی بے سکونی پریشانی لازم ہے من آرزان ذکری پین لہو مائی زن کا اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے واضح بالکل کہ جس نے ہماری یاد سے اعراض کیا اور جس نے ہماری نافرمانی کی کیا بات ہے جس نے ہماری نافرمانی کی من منحر عن ذکری فإن له کہ اس کو اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا اللہ اس کی معیشت کو تلخ کر دیا جائے گا حضرت میرے مشہد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کیا فرماتے تھے کہ ایک طرف تو فرما رہے اللہ تعالیٰ کہ من صالحا من او کے من عمل خالحم زکرن اعن تھا وہ مبمن فلن حیاتن تھا یہ با کہ جس نے نیک عمل کیا چاہے وہ عورت ہو چاہے وہ مرد ہو لیکن مومن ہونا شرط ہے مومن ہونا شرط ہے تو اس کو کیا ملے گا انعام فلاں ان حیات ہم اس کو ضرور بے ضرور زندگی دیں گے بالوف دنیا ہی میں دنیا ہی اس کی جنت بن جائے گی بھائی دنیا ہی جنت بن جائے گی مانا کہ میر گلشن جنت تو دور ہے عارف ہے دل میں خالق جنت لیے ہوئے ارے جنت کیا چیز ہے خالق جنت جب دل میں آ جائے گا تو جنت تو مخلوق ہے اور اللہ خالق ہے تو خالق کا مقابلہ جنت سے کہاں ہو سکتا ہے اس کو فرمایا میرے مرشید نے کہ وہ شاہے دو جہاں جس دل میں آئے مزے دونوں جہاں سے بڑھ کے پائے دنیا تو کیا چیز ہے جنت سے بھی بڑھ کے مزہ آنا ضروری ہے تو فرمایا کہ ہاں ایک طرف یہ فرمایا کہ بالف زندگی ملے گی جو اللہ تعالیٰ کی فرما بداری کرے گا اور دوسری طرف کیا فرما رہے ہیں من آرزان ذکری فائن ن لہ معیشت فرمایا کہ یہاں تو اللہ تعالیٰ نے بالک زندگی کے لیے اپنی طرف نسبت کی کہ ہم اس کو دیں گے اور یہاں کیا فرما رہے ہیں فائن نل معیشت اس سے اتنا تعلق بھی نہیں رکھا نافرمان سے فرمایا کہ اس کی معیشت کو تلخ کروا دیا جائے گا کر دیا جائے گا اپنی طرف نسبت نہیں فرمائی جیسے بادشاہ اگر کسی مجرم کو سزا دے تو اس کو کیا یہ کہتا ہے کہ میں تیرے جوتے لگاؤں گا یہ بادشاہ کی توہین ہے اس کے شہانہ اخلاق کے خلاف ہے وہ کہتا ہے تجھے پٹوا دیا جائے گا تو یہ اللہ تعالیٰ نے جو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں احکم الحاکمین ہیں انہوں نے اعلان کر دیا کہ دیکھو ہمارے راستے ہمارے راستے سے ہٹ جاؤ گے اور ہماری نافرمانی کرو گے شیطان کی مانو گے تو تم جو ہے پٹ جاؤ گے تم کو پھٹوا دیا جائے گا معیشت تلق ہو جائے گی اس کو حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا بتائیے حیات سے بھی تعبیر نہیں کیا کیونکہ وہ حیات حیات کہلانے کے کی لائق ہی نہیں ہے وہ زندگی حیات کہلانے کے کی لائق نہیں جو اللہ کی بندگی نہ ہو اللہ کی بندگی جس میں نہ ہو وہ حیات کہلانے کے لائق نہیں ہے تو وہ یہاں فرمایا کہ معیشت سے تعبیر کیا کہ اس کی معیشت کو تخت کر دیا جائے گا روزی میں بے برکتی حادثات اور مصیبتیں اور بیماریاں اور پریشانیاں اور ذلتیں اور رسوائیاں اس کا مقدر بن جائیں گی جب تک کہ وہ توبہ نہ کرے اللہ منتابہ جتنے بھی گنا ہو جائیں اگر یہ شخص توبے, توبہ کر لیتا ہے تو پھر اللہ کا پیارا اور محبوب ہو جاتا ہے چوم لیتا ہے بڑھ کے فلک بڑھ کے زمیں کو اختر چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اکثر بڑھ کے جیسے ماں ایک دم بچہ گر رہا ہوتا ہے اور وہ ماں کو پکارتا ہے ماں میں گر رہا ہوں تو ماں کیسے بھاگ کے دوڑ کے اس کو چمٹا لیتی ہے پکڑ لیتی ہے اللہ کی رحمت بھی جو بندہ توبہ کرتا ہے اس کو اپنی رحمت میں بڑھ کے اللہ تعالیٰ خود بڑھ کے اس کو اٹھا لیتے ہیں یہ جی میرا محبوب ہو گیا ہے تو فرمایا کہ چوم لیتا ہے فلک بڑھ کے زمین کو اکثر وہ مبارک کسی آسی کا پشیمہ ہونا نادانی پیمانی آئے اللہ میں نے آپ کو ناراض کر دیا بس کیا مبارک بات ہے کہ یہ ایک لمحے کے اندر اللہ والا ہو گیا اللہ کا محبوب بن گیا دل دیا غیر کو ظالم تو کہاں چین و سکون آ ہر لمحہ تیرے دل کا پش پریشاں ہونا شیخ کامل کی توجہ مبارک تجھ کو شیخ کامل مل کی توجہ مبارک تجھ کو نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا نہ خندہ کے معنی مسکرانا یہ درد اللہ کی محبت کا یہ وہ درد نہیں ہے جو آپ کو ہارٹ کے ہسپتال پہنچا دے بلکہ یہ درد ایسا لذیذ ہے اس کی مثال میرے مشرد نے فرمائی کہ ایک شخص شانی کباب کھا رہا ہے اس میں خوب مرچیں آنسو نکل رہے ہیں تو کوئی شخص کہتا ہے لائیے صاحب آپ کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے یہ شانی کباب چیز کباب ہم کو دے دیجئے وہ کہتا ہے بھائی یہ تمہیں نہیں معلوم یہ لذت کے آنسو ہے تو اللہ والوں کو دیکھتے ہیں کہ یہ چٹائی پہ بیٹھے ہیں بیچارے اللہ اللہ کر رہے ہیں ان کو کیا نہ کوئی نہ کوئی گناہوں کا مزہ نہ نہ, فلننگ نہ رنگین فلمیں نہ وی سی آر نہ ڈیشنٹینا نہ نٹ کیبل کچھ بھی نہیں کیا ان کی زندگی ہوگی ان کو معلوم ہی نہیں کہ ان کے دل کے اندر کیا لذت ہے واہ واہ واہ اب اشعار خوب آ رہے ہیں لیکن وقت نہیں ہے حضرت کی کیا بہترین اشعار آ رہے ہیں لیکن ابھی وقت نہیں ہوگی ایک گھنٹے میں انشاءاللہ شاء اللہ ختم کرنا ہے بہت سے تو یہ وہ درد ہے اللہ کی محبت کا کہ دل جو ہے مسکرا رہا ہے دل مسکرا رہا ہے دل خوش ہے مطمئن ہے شیخ کامل مل کی توجہ مبارک تجھ کو نعمت درد سے دل کا تیرے خندہ ہونا رند تیرے کرم تیر ہوئے اب شہ سے ہرم رندمانے گناگار جو فاسقانہ زندگی گزارتے تھے شیخ سے تعلق کے بعد شیخ کامل ہو شریعت کا متبع سنت ہو شریعت اور سنت کا متبع ہو تب بات بنتی ہے یہ منگیڑی اور چنگیڑی والے نہیں جو نظرانے اور لیتے پھرتے ہیں سٹے کا نمبر بتاتے ہیں یہ لوگ نہیں بلکہ سنت اور شریعت پہ چلنے والے ہیں تو شیخ کامل کی توجہ ہو گئی اب جو ہے فاصقانہ زندگی جو گزارتے تھے اب وہ خود دوسروں کی رہنمائی کر رہے ہیں شہ حرم بن گئے شہ حرم کیا مطلب اللہ کے راستے کی رہنمائی کرنے والے بن گئے رند بھی اسی وہ کہتے ہیں کہ مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ ہوا کے رخ بھی بدل گئے تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ لگا چراغراہ جل گئے رند بھی تیرے کرم سے ہوئے اب شرم تیری رحمت ہے یہ خاروں کا گلستان ہونا تیری رحمت ہے یہ قاروں کا گلستان ہونا رہبر منزل جانا سے ہے دوری کا سبب رہبر منزل جانا رہبر منزل جانا شے یعنی منزل جانا کیا ہے اللہ تعالیٰ اور رہبر اس کا شہ ہوتا ہے رہ برے لے جانا سے ہے دوری کا سبب منزل حق سے تیرا آ گرے زا ہونا یعنی اللہ تعالیٰ سے دور وہی رہتا ہے جو اللہ والوں سے دور رہتا ہے جو اللہ والوں کے قریب رہتا ہے وہ اللہ اللہ کے قریب رہتا ہے مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ہر کے خواہد ہم نشینی با باخودا گو نشینت با حضور اولیاء ارے جس جس کو تم کہو دیکھو کہ وہ چاہتا ہے کہ اللہ کے اللہ کے پاس بیٹھے ہر کے خوات ہم نشینی اللہ کی ہم نشینی اختیار کرے وہ نشیدہ اس کو کہہ دو کہ اللہ والوں کے پاس بیٹھے رہبرے منزل جانا سے دوری کا سبب منزل حق سے تیرا آ گریزا ہونا جذب منزل ہی کا سدکاہ کے ہر لو ز پل جذبے منزل ہی کا سدکاہ کے ہر لوز پر آسیوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہو نا آسی مانے اور آسیوں ہاسی کی جمع گناگاروں کی جمع تو جز منزل ہی کا سکتا ہے ذکی ہے مِنْ کہ جب تک اللہ تعالیٰ نہ چاہیں تم میں سے کسی کا تزگی صحابہ کرام مخاطب ہیں اس وقت یہ تم میں سے کسی کا نبی بھی نبی کو بھی اللہ نے وہ اختیار نہیں دیا اگرچہ نبی کی توجہ اور نبی کی محبت سے بہت کام بنتے ہیں اسی طرح شہد کی محبت سے بھی اللہ تعالیٰ بہت کام نکالتے ہیں شہر کے دل کا دل کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں اللہ والوں کے قلوب کو اللہ تعالی جھانکتے رہتے ہیں ان کے دلوں میں جس کی محبت ہوتی ہے اس کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں تفصیل کا موقع نہیں ہے یہ بزرگوں کی بات بتلا رہا ہوں اتنا کافی ہے مستند بات بتلا رہا ہوں آپ کو کہ اللہ والوں کے قلوب کو اللہ تعالیٰ جھانکتے رہتے ہیں ان کے قلوب میں جن لوگوں کی محبت ہوتی ہے ان کو بھی اپنا بنا لیتے ہیں ان کے اکرام میں اپنا بنا لیتے ہیں کہ تم ہمارے کے ہمارے ہو اس لیے تم بھی ہمارے ہو ہمارے کے ہمارے ہو اللہ تعالیٰ آپ کے نیک گمان کے مطابق ہمیں نوازش فرما دے ہم تو ایسے نہیں ہیں تو فرمائے کہ جز منزل یعنی اللہ تعالیٰ ہی کا صدقہ ہے ما ماں من حسنت فمن اللہ تم جو نیکیاں کرتے ہو وہ اور گناہوں سے بچتے ہو اللہ کی تابے فرما بداری کرتے ہو یہ من حسنت فمن اللہ اللہ کی طرف سے یہ تمہارے اوپر عنایت اپنا کمال مت سمجھنا اس کو اور جب تک اللہ نہ چاہے تم میں سے کسی کا ترجیہ نہیں ہو سکتا اختیار حقیقی اللہ کے پاس ہے جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لو لغ لفظ مانے گناہ جذب منزل ہی کا صدقہ ہے کہ ہر لوز پر آسوں کا یہ تیری راہ میں گریا ہو نہ یعنی وہ رو رہے ہیں اللہ کے راج اللہ گناہ ہو گیا معاف کر دیجئے بس وہ منزلیں طے کر رہے ہیں گناہ گنا سے جو توبہ کرتا ہے منزلیں طے کرتا ہے بھائی منزلیں کی منزلیں ہاں وہ ایک شعر رہ گیا سیر زاہد ہر مح یکرو ذرا جو خشک آدمی ہے صرف عبادات جانتا ہے دل کو توڑنا نہیں جانتا اس کی مسافت اللہ کے راستے میں ایسی ہے سیر زاہد ہر مح یکرو ذرا ایک مہینے میں جیسے ایک روز کی مسافت طے کرے اور سیر عارف ہر دمے تا تخت شاہ ہر دمے تا تخت شاہ جو اللہ والا بن گیا اللہ کی مارفت اور محبت کسی شہر سے اس نے वाले والے سے اللہ کی محبت اور مارفت حاصل کر لی وہ تو ہردم تخت شاہ کے اس کی روح جو ہے عرش اعظم کے چکر لگا رہی ہے کہاں تم ایک مہینے کی مسافت تم نے ایک دن میں طے کی کسی اللہ والے کے ہاتھ میں ہاتھ دے دو تو جس مقام سے وہ اوڑا ہے اسی مقام سے تم بھی اوڑنے لگو گے بھائی جیسے ٹرین کا انجن ہے وہ چلا جا رہا ہے لاہور سیکنڈ کلاس کا بھی ہے تھرڈ کلاس کا بھی ہے اور ایک بالکل ہی چوچ کٹر پٹر کرتا ہوا ڈبا ہے لیکن مضبوطی سے جوڑ گیا زنجیر سے ٹرین کے ساتھ جڑ گیا آخری ڈبے کے ساتھ جوڑ گیا پہنچے کا وہ بھی لاؤ کہ نہیں تو بس اللہ والوں کو مضبوطی سے پکڑ لو بس کام بن جائے گا ان شاء اللہ تو ہر مہر عارف ہر ہر دمے ہر ہر سانس جو ہے وہ تو تخت شاہ کے چکر لگا है। है? اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم عبادات کر رہے ہیں بڑی تو ہم تو پہنچے رہے ہیں اوپر لیکن دھڑے ہوئے زمین پر رہے ہیں <laughs> یہ ہوتا ہے اللہ والوں کا ہاتھ پکڑنے گر ببینی کر لو فرے قربرا ہے کہ شہد کو پکڑ لو ہاں چلیے ابھی یاد نہیں آ رہا وقت کم ہے مفہوم یہی ہے کہ شیخ کا جو ہے مضبوطی سے ہاتھ پکڑ لو تو تم اس کے کرو فر کا اتنا, اتنا, اتنا اونچا پہنچ جاؤ گے کہ اس کے کررو فر کا خود مشاہدہ اس کے خرک کا خود مشاہدہ کرو گے بشرط یہ کہ اس کو مضبوطی سے پکڑ لو یہ نہیں ہو کہ اب وہ ہاتھ پکڑ لیا اب وہ سوسائٹی والے کیا کہہ رہے ہیں تھوڑی سی داڑھی رکھی اس کے بعد ادھر ادھر جھانکنا شروع کیا لوگوں کے تاثرات کیا ہیں وہ لوگ مجھے ملہ تو نہیں کر رہے کہیں لوگ مجھے دقیان اسی تو نہیں کر رہے مجھے لوگ چودہ سو سال پرانا تو نہیں کہہ رہے آج ہی دل میں حضرت کی برکت سے ایک بات آئی دیکھو بھائی یہ ایک دائرہ ایک دائرہ ہوتا ہے نا سرکل دیکھو یہاں اللہ میاں کیسے آئے ہیں اور یہ دائرے میں ہم چلنا شروع کیے یہاں نیچے پہنچ کے کہا کہ نہیں وہ تو چودہ سو سال پرانے والی باتیں ہیں او ہو یہ تو یوں ہی ہیں جانا کدھر ہے دیکھو واپس تمہارا دائرہ جا کہاں رہا واپس وہی جا رہے ہو کہ نہیں جا رہے ہو اب یہاں پہنچ کے کام کون آئے گا یہ سارے معاشرے والے سوسائٹی والے دفتر والے اور باس اور فلانا اور ڈیما کا کام آئے گا آپ کے وہی کام آئے گا جہاں سے چلے تھے جس نے ہمیں بھیجا کام وہی آئے گا اور وہاں کیا کام آئے گا معیار کیا ہوگا میرے نبی کی شکل میں آئے ہو کہ نہیں آیا بتاؤ پہلے سوال تو اگر یہ کر لیا تو کہاں جاؤ گے بھائی ویسے پہلا سوال تو قیامت کے دن اللہ آئے گا. سوال جواب سے تو حفاظت ہی فرمائے بھائی اللہ تعالیٰ یہ دعا کیا کرو کہ اللہ تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل کر دے کیونکہ اللہ نے اگر نامۂ اعمال پہ من نوکشہ ازبا معاشر رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتی ہیں جس سے سوال کر لیا گیا بس وہ پھنس گیا اس کو عذاب عذاب لازمی ہوگا کیونکہ ہماری عبادات کتنی بھی ہم کر لیں اللہ کے لائق کہاں ہو سکتی ہیں بھائی بس ان کے کرم کیا آسرے پہ چلے جاتے ہیں لیکن اتنا کام جو اختیاری ہے جس کا اختیار ہر انسان کو اللہ نے دیا ہے داڑھی بڑھانے میں بھائی کون سی مشقت ہے بتائیے بلکہ اس کو مونڈنے میں مشقت ہے روزانہ ایک کوٹ پھر ڈبل کوٹ پھر کھوٹی اکھاڑ کوٹ حضرت تمہاری پھر کھوٹی اکھاڑ کو تین تین کوٹ کرتا ہے اور گالوں کو بھی چیل رہا ہے پیسہ بھی خرچ کر رہا ہے اور نبی کے دشمنوں کی اللہ اور رسول کے دشمنوں کی شکل بنا رہا ہے جانوروں کی شکل بنا رہا ہے تو بتائیے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے کہ یہ کام زیادہ آسان ہے داڑی کو آپ نے چھوڑ دیا کچھ کرنا نہیں ہے اور یہ خود بخود بڑھے گی آپ سے کوئی مشقت نہیں لے گی حتیٰ کہ آپ کو کوئی غذا میں اضافہ بادام دودھ بادام بھی نہیں کھانا پڑے گا یہ خود ہی بڑھ جائے گی اور جب یہ ایک مٹھی ہو جاتی جائے تینوں طرف سے تو بھئی اس کو مزین کر لو سنت کے مطابق ایک مٹھی کر کے اس کے بعد جو فاضل پا لو اس کو اس کو کاٹ دو کینسی سے تو غرض یہ کہ جانا وہی ہے اور کام وہی آئیں گے تو اگر سوال کر لیا کہ میرے نبی کی شکل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سوال کر لیا جن کی شفاعت کی امید پر ساری امت زندہ ہے بتائیے شفاعت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی تب تو نجات ہوگی نا ہر امتی کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفات کا آسرا ہے تو اگر وہاں نبی نے سوال کر لیا کہ میری شکل میں کیا خرابی تھی جو میرے جیسی شکل نہیں بنائی ہے کوئی اپنے پیارے کو بری شکل میں دیکھنا پسند کرتا ہے اللہ تعالی کے سب سے پیاری اور سب سے محبوب اور سب سے قیمتی ہستی کون تھی بھائی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم تو کوئی اپنے پیارے کو بری شکل دے گا ارے داڑھی اسے تو زینت ہے میرے عزیزو یہ ہمارے مزاج کی خرابی اور فساد ہے جو ہم اس کو جو ہے شرماتے ہیں. تو پہلے دیکھے گا ادھر ادھر ہو لوگ لوگوں کے تاثرات کیا ہیں اگر زیادہ گڑبڑ ہے تو بھائی چپ چاپ بھائی بس ارے بھائی اگر تو اگر تم نے ابھی ہمت نہیں ہے داڑھی رکھنے کی تو خدا کے لیے میں یہ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں کہ نیک صحبتوں کو بھی نہ چھوڑ اللہ اللہ کرنا نہ چھوڑو نماز پڑھنی نہ چھوڑو یہ کام تو بھائی ہر کوئی کر سکتا ہے نا اس میں تو کوئی شرم کی بات نہیں ہے تو یہ کام کرتے رہو لگے رہو اور اللہ سے توفیق مانگتے رہو کہ اللہ میں کمزور ہوں مجھے ہمت نہیں ہو رہی معاشرے کا خوف, کا خوف ہے اس کا خوف ہے اس کا خوف ہے میں کمزور ہوں میری مدد فرمائیے اللہ تعالیٰ ضرور بے اس کی مدد کریں لوگ گڑی دیکھ رہے ہیں میں جلدی جلدی ختم کرتا ہوں یہ بھی ماشاء کہنے والی بات ہے یہ لوگ گھڑی دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ یہ عجیب بات ہے بھائی نہیں نہیں کئی لوگوں کے اس کا بھی خیال کرنا چاہیے یہ رات کا وقت ہو جاتا ہے اور بہت سے لوگ اپنے کام کاج چھوڑ کے آتے ہیں خواتین بھی ہوتی ہیں بے گھروں میں جا کے ان کو بہت سے کام ہوتے ہیں اچھا جی یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل یہ علامت ہے تجھے ہو گئی نسبت حاصل ہر نفس سے یہ تیری آنایا ہونا یعنی خلش نہیں جا رہی اب اب ہر وقت اللہ سے تعلق قائم ہو گیا لیکن اللہ سے تعلق قائم ہوتا ہے نسبت نام ہے کہ جو اللہ کو بندے سے تعلق ہو جائے اور بندے کو اللہ سے تعلق ہو جائے یک طرفہ تعلق کا نام نسبت نہیں ہے کہ بندہ سمجھ رہا ہے کہ میں للہ سے عشق کر رہا ہوں لیلا کے رجسٹر میں معشوقوں عاشقوں میں میرا نام بھی ہے اور معلوم ہوا کہ لیلا کے رجسٹر میں تو اس کا نام بھی نہیں ہے یہ نہ ہو کہ معلوم نہیں کہ ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم بڑے عبادت گزار تعجب گزار اور اللہ کے یہاں ہمارے عاشقوں میں ضرور نام ہوگا اور اللہ کے یہاں خدا نقاصہ نام نہ ہو تو بندے کو اللہ سے تعلق ہو اور اللہ کو بندے سے بھی تعلق ہو دونوں طرف کے تعلق کا نام نسبت ہے کلب آسی پہ گونا کی ہو کی نوسط یہ ہے نوسط کو لوگ کیا سمجھتے ہیں بلی سامنے سے راستہ کاٹ رہے وہ بڑی نحوست کی بات ہو گئی کوا بول گیا گھر میں بڑی نحوست کی بات ہو گئی پتہ نہیں کیا نحوست آ گئی حتیٰ کہ لوگ اس قدر بدگمانی حرام بدگمانیاں کر رہے ہیں کہ بیچاری بہو آئیے گھر میں اور تھوڑے دن کے بعد کوئی مسئلہ پیش آ گیا کوئی مصیبت آ گئی ارے یہ اس کی اس کی نوسط ہے کتنی کتنا زبردست یہ ظلم ہے اور حرام ہے یہ اور یہ جو, جو بھی یہ الزام اور یہ اس پشن کی بدگمانی کرتا ہے وہ بہت ہی ذلت اور رسوائی کا کام ہے یہ بہت ہی اس سے توبہ کرنے کی ضرورت ہے تو نو سب کیا ہے گناہ گنا کن گنا حضرت خانگی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مومن کی سب سے منحوس وہ گھڑی ہے جس وقت وہ گناہ کر کے اللہ کو ناراض کرتا ہے کل بے آسیط گاہو کی نو ست یہ ہے اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیا با ہونا دل ویران ہو جاتا ہے دل اندھیر اندھیرا ہو جاتا ہے ہاں کس قدر ظلمت کا دا تھی انجمن تیرے بغیر کس قدر ظلمت کا دا تھی انجمن تیرے بغیر تیرے آتے ہی سراپا بزم روشن ہو گئی واہ رسی پی گونا ہو کی نہ ہو ست یہ ہے اس کے گلشن کا اندھیروں سے بیا با ہونا اب یہ کیا زبردست شیز ہے, ہے بھائی ہمارا دانت جائے گا یہاں سے ہے نا یہ آپ نے شاید ٹیکنیکل انجینئرنگ نہیں پڑھی ہوگی یہ لیور کہلاتا ہے یہاں سے اگر ایک ملی میٹر حرکت ہوگی تو یہاں دس ملی میٹر ہوگی یہ ہمارا دانت توڑنے کے لیے کافی ہوگی اگر ہم نے مزید بلانا ہے تو اس حرکت سے آپ بری درد تیرا دونوں جہاں کے بدل شیر میں مجھے بہت مزہ آتا ہے لے لیا درد تیرا دونوں جا کے بدلے تھی خبر جس کو تیرے درد کا درما ہونا یعنی اللہ کا درد ہی وہ درد ہے جو علاج بھی ہے اس کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے اور لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے نہ دنیا سے بکا نہ آخرت سے بکا دنیا بھی فدا کر دی آخرت بھی فدا کر دی سارا معاشرہ فدا کر دیا سارا مال عزت آبرو سب اللہ آپ کے نام پر فدا کرتا ہوں ہے یعنی کہ آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا اگر مال کا فائدہ ہو رہا ہوگا لیکن آپ کی نافرمانی ہو رہی ہوگی وہ مال نہیں کماؤں گا اگر ماں باپ گنا کا حکم دیں گے تو ماں باپ کی اطاعت نہیں کروں گا آپ کا حکم مانوں گا کیونکہ میرے ماں باپ بھی آپ ہی کے تو پیدا کر ہیں وہ بھی آپ کے موتی اور فرما بدار ہیں آپ کے محتاج ہیں تو اصل تو ہم آپ کے غلام ہیں بعد میں والدین کے غلام ہیں تو اس لیے جو بھی کام ایسا ہوگا اے اللہ میں وہ کام نہیں کروں گا لے لیا درد اور جنت بھی خدا کر دی اللہ آپ سے کہ جنت سے بھی زیادہ مقدم آپ کی آپ کی رضا ہے دلیل کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ انی الکا رضا قبل جننا رضا کو اللہ کی رضا کو جنت سے پہلے, پہلے فرمایا مقدم کیا کہ اللہ کی رضا اگر نہ ہوئی تو جنت بھی لے کے کیا کریں نہیں جنت بھی جنت نہیں ہوگی ہماری جب اللہ سر اللہ راضی نہیں ہوں گے تو جنت ہی کہاں سے ملے گی اللہ جنت تو اسی کو ملے گی جس سے اللہ راضی ہوں گے لے لیا درد تیرا دونوں جہاں کے بدلے تھی خبر جس کو تیرے درد کا درما ہوں جس کو بھی یہ عقل آ کہ اللہ کا دردی وہ چیز ہے جس سے دونوں جہاں کی خیریں دونوں جہاں کی نعمتیں ملیں گی اس نے لے لیا آپ کو دونوں جہاں فدا کر دیا آپ سے یہ علامت یہ علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق کو یقین علامت ہے کہ حاصل ہے تجھے صدق کو یق یعنی ایمان کامل حاصل یا علامت کیا ہے قوف میں شر سے تیرے قلب کلب کل ہونا یعنی جو کام کرنے جائے بس اس میں اللہ کا حکم دیکھ لے خوف سے مرا مطلب یہ نہیں ہے کہ اتنا خوف اور اتنا کانپنا شروع کر دے کہ نماز سے بھی جائے بعض لوگوں کو اتنا خوف سوار ہو گیا اسی لیے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا خوف مانگا جو مجھ میں اور معاشی میں دوری کر دے بس مختصر ناپ غرض کرتا ہوں تو اتنا یہ خوف مطلوب ہے کہ گناہ سے بندہ بچ جائے بس تو ہر وقت جو ہے یہ حکم دیکھ لیں کہ اللہ کی نافرمانی نہ ہو تو یہ کیا مطلب ہے کہ خوف میشر سے لڑ ہے کہ اللہ کو جواب دینا ہے تو بس یہ, یہ علامت ہے ایمان کامل کی یہی تو دیتا ہے میں جوری مندر کی خبر یہی تو دیتا ہے میں منزل کی خبر یعنی اپنوں سے تیرا دست گریبا ہونا لڑائی جھگڑے فساد ان چیزوں سے ان چیزوں میں الجھنا جو ہے وہ یہ خبر دے رہا ہے کہ تو منزل سے واقف ہی نہیں ہے ہم منزل سے بالکل دور ہے جھگڑوں سے اور ان سے لڑائی جھگڑوں سے اور غصے سے اور اس سے سب دور رہو یہی دو یہ تو دیتا ہے میں منزل کی خبر یعنی اپنوں سے تیرا دستوں غریب ہونا جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت جس کے چہرے پہ نہ ہو آہ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلم ہونا مومن مانے ایمان لانا کلمہ ہے مومن ہو لیکن مسلمان اس کو کہتے ہیں جو تسلیم کرے ہر حکم کو تسلیم کرے وہ مسلمان ہیں جس کے چہرے نہ ہو آہ نبی کی سنت اس آہ میں کیا درد ہے جس کے چہرے نہ ہو آہ نبی کی سنت کیسے معلوم ہو مومن کا مسلم ہونا یہ وہی شیر آ ابھی جو پڑا تھا آخری شیر ہے آخری شیر ماشاءاللہ کہو آخری شیر پہ ماشاءاللہ کہو جان چھٹنے والی چم لیتا ہے فلک کے زمین کو ماں جب چمٹائے بچے کو تو بچہ کتنا خوش ہوگا اور جو ربہ چمٹائے گا تو کیا حال ہوگا چم فلک بڑھ کے پلک کو تر ہو مبارک کسی آسی کا پشیمہ ماں ہونا ہو مبارک کسی آسی کا پشیمہ ماں ہونا بس متلے کا شعر بھی پھر نہیں پڑ رہا جلدی کی وجہ اللہ تعالیٰ قبول فرما چھوٹی سی دعا کر لو بھائی اللہ تعالیٰ کیا معلوم اس وقت قبولیت کا وقت ہو اللہ ہماری ہر حاجت کو پوری فرما دے اللہ عمر علی صحیح مولانا محمد وعلا علی سعید مولانا محمد مبارک وسلم اللہ انی کبھی ان انت اللہ لا الہ الا انتا الہد السمد الذي لم یلد ولم يولد ولم یکن لہو کفوان احد اللہم انی اسالک بی ان لف الحمد لا الہ الا انتا المنان بذیع السماوات والارض ذل جلال والاکرام یا حیو یا قیوم یا ہئیو یا قیوم یا ہئیو یا, یا, یا قیوم یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا کہنے والے کو بھی توفیق عمل دیجیے حاضرین و حاضرات کو غائبین و غائبات کو اے اللہ جو باتیں یہاں آپ کی دین کی آپ کی محبت کی بیان کی گئی ہیں اے اللہ سب کی سب کو قبول فرما کر عمل کی توفیق نصیب فرما دیجیے اور جو حاضرین ہیں وہ غائبین تک پہنچائیں تو ان کو بھی انشاءاللہ اس کا صدقہ جاریہ ہوگا اور انشاءاللہ ان کے اعمال میں بھی اس کی نیکیاں لکھی, لکھی جائیں گی جو ان کے کہنے سے عمل کرے گا اے اللہ آپ نے فضل سے توفیق عطا فرما دیجیے عمل کی بھی اور اے اللہ مجھ کو میرے گھر والوں کو اور تمام دوستوں ان کے گھر والوں کو حاضرین و حضرات ان کے گھر والوں کو بچوں کو اے اللہ جذب فرما لیجیے اللہ بغیر آپ کے جذب کے ہمارا کام نہیں چلے گا ہم آپ کا راستہ بغیر جز کے طے کر ہی نہیں سکتے اے اللہ ب صاف آپ اپنے کرم کا ہاتھ بڑھائیے اور ہم سب کو اپنے فضل سے جز فرما لیجیے اور ہم کو اولیاء صدیقین کی خط منتہا عطا فرما دے یا اللہ اولیاء صدیقین خط انتہا عطا فرما دیجیے یا اللہ اولیاء صدیقین کی, کی ہم کو ہمارے گھر والوں تمام دوستوں کے گھر والوں کو اے اللہ اولیاء صدیقین خط منتہا عطا فرما دیجیے یا ملا تغروب الموق طرحیم ولا ولا اللہ ونعود من صختك اللہم من ما من محمد صلی اللہ تو یہ <تصفح> ہمارے فرید صاحب کے بھائی بھی ہسپتال میں ہیں اور ہمارے حاصص ڈاکٹر عمر صاحب جو ہمارے ساتھ آتے ہیں وہ ان کے خصر بھی اسپتال میں ان کے اسپتال میں تو نہیں الحمد للہ اب گھر آ گئے لیکن ان کے پیر میں زخم ہے اور بھی جتنے بیمار ہیں اللہ آپ سب کو جانتے ہیں اور تمام ہماری جائز امور کو بھی آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے تمام جائز امور میں ہم کو مقاصد حاصلہ میں بامرات فرما دیجئے تمام بیماروں کو شفاء کامل عاجل مستمر عطا فرما دیجئے صلی اللہ علیہ وسلم